آج کے سبق میں آپ صورت الشمس کی پہلی آٹھ آیتوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وشم سی واگو یہاں مین پر اظہار شفوی ہوگا وہ شم سی و شم اس طریقے سے نہیں کرنا واہ وہ کو پر پڑیں گے اور یہاں وقت جب کریں گے تو ایک الف کے برابر آواز رہے آگے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لا اور سعد اس صورت میں تمام آیات کے سرے پر یہ دونوں علامتیں موجود ہیں لا کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ آیات کے اندر آ جائے تو وہاں بالکل نہیں چھہرنا چاہیے لیکن آیت کے سرے پر ہو تو وہاں آپ دونوں طریقے سے یعنی ملا کر یا وقت کر کے پڑھ سکتے ہیں سواد علامت ہے وقف مرخص کی یعنی اگر سانس ٹوٹ جائے تو آپ کو رخصت ہے وہاں وقت کر سکتے ہیں درمیان میں اگر آپ کی آ جائے لیکن سرے پر آتا ہے تو آپ کو دونوں اختیار واضح طور پر ہے وقف کر لیں تو وقف سنت ہوگا ملا کر پڑھ لیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں شم سی وماری والی رات کو باریک پڑھیے والماری ن مشد ہے غنہ کریں گے راہ کو باریک پڑیں گے اس لیے کہ نیچے کثرا یعنی زیر ہے اذا جل ہے ادا جل وز دیکھیے یعنی شاہ کی اور شین کے اوپر کھڑا زبر ہے ہا کے اوپر زبر اور علیف ہے دونوں کی آواز مساوی طور پر اوپر کھینچ جائیے ول ایز والسماعی والسماعی میم کے اوپر آپ مد دیکھ رہے ہیں بڑا مد ہے مد متصل پانچ حرکات آزمی طور پر آپ کھینچیے وسم بنا وَمَا بَنَاهَا وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ راپر وما اغباد بھی وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَمَا وَنَفْسٍ وَمَا وَنَفْسٍ وَمَا یہاں نفسن ہے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے ادغام بگن نہ ہوگا اور یہاں یاد رکھیے کہ یہاں تمام آیتوں کے سرے پر زبر الف آ رہے ہیں وقت کی صورت میں بھی یہاں ہا کر کے پڑیں گے اور وسف کی صورت میں بھی اتنی ہی آواز رہے گی تغیر نہیں کریں گی ون اف سیوں فل ہم کے اوپر زبر ہے پر پڑیں گے مجزوم ہے اس لیے اس کی صفت قلقلا ادا کریں گے و کو